سریہ محمد بن مسلم رضی اللہ بسوے کرتا دس محرم الحرام چھ ہجری, ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سواروں کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قرطا کی جانب روانہ فرمایا جا کر ان پر چھاپہ مارا دس آدمی قتل ہوئے باقی بھاگ گئے ڈیڑھ سو اونٹ اور تین ہزار بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انیس دن کے بعد انتیس محرم کو یہ لوگ مدینہ پہنچے خمس نکال کر مارے غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غانیمین پر تقسیم فرمایا صحیح بخاری میں ابو حیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ سردار بن حنیفہ سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز کا نظارہ کریں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا تھا اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی ان کے انوار و برکات اندر ہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے سمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے سمامہ نے کہا میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے اگر آپ قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے اور اگر انعام و احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش گزر گئے دوسرے روز پھر ادھر سے گزرے اور سمامہ سے دریات فرمایا اے سمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے سمامہ نے آپ کا تلطف محسوس کر کے پہلا اور تیسرا جملہ حذف کر دیا اور صرف اس قدر کہا ان تن عم تن عم اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پھر خاموش گزر گئے تیسرے روز پھر اس طرف سے گزرے اور وہی سوال فرمایا صمامہ نے کہا میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں آج شمامہ نے ان تنعم تنعیم والا شاکرین کو بھی حذف کر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے خلوق جمیل اور آف و کرم پر چھوڑ دیا آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا صمامہ کو کھول دو ابن اسحاب کی روایت میں ہے کہ خود شمامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قدآفا طوان کا یا صمامہ و آتخت کا اے سوماما میں نے تجھ کو معاف کیا اور آزاد کیا سمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نقلستان تھا وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آئے اور کہا اللہ الہ اللہ و اشد محمد رسول اللہ اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے محمد اس سے پیشتر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو دنیا میں محبوض نہ تھا اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھ کو محبوب اور پیارا نہیں اور اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھ کو محبوض نہ تھا اور آج سب سے زیادہ آپ ہی کا دین مجھ کو محبوب ہے اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر محبوض نہ تھا اور آج آپ کے شہر سے زیادہ مجھ کو کوئی شہر محبوب نہیں میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کے سوار مجھ کو گرفتار کر لائے اب جو ارشاد ہو آپ نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی یعنی تم صحیح اور سلامت رہو گے کوئی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آئے تو کسی کافر نے کہا سمامہ تو بے دین ہو گیا سمامہ نے کہا ارگز نہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں یعنی میں بے دین نہیں ہو گیا اس لیے کہ کفر اور شرک کوئی دین نہیں بلکہ لح اور بیہودہ خیال ہے بلکہ میں تو اللہ کا مطی اور فرما بردار بندہ ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے اور سپرد کر دیا ہے خدا کی قسم میں کبھی تمہارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گا اور خوب سمجھ لو کہ یمامہ سے جو غلہ تمہارے پاس آتا ہے اب ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہ آئے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں سمامہ نے یمامہ پہنچ کر غلے کا آنا بند کر دیا نے مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں عاریزہ لکھا کہ آپ تو صلاح رحمی کا حکم دیتے ہیں ہم آپ کے رشتے دار ہیں آپ سمامہ کو لکھ بھیجیں کہ غلہ بھیجنا بدستور جاری کر دیں آپ نے سمامہ کو لکھوا کر روانہ فرمایا کہ غلہ نہ روکیں غزوان ربیع الاول چھ ہجری یکم ربیع الاول چھے ہجری کو آپ بنفس نفیس عاصم بن ثابت اور خب بنادی اور دیگر چوہدائے رجیے کا بدلہ لینے کے لیے دو سو سواروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے بنو الحیان آپ کی خبر پاتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے ایک دو روز یہاں قیام فرمایا اور اطراف و جواہی میں چھوٹی چھوٹی مہم میں روانہ کیں جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دس سوار دے کر روانہ فرمایا بلا جدال و قتال آپ واپس ہوئے اور زبان مبارک پر یہ کریمات تھے آبون تا ابون آبدون عامدون ازب اللہ واسا اس سفر و کا آبت المنقلب والمال المنظر فلحل غزو الاول چھے ہجری ذیقرت ایک چشمے کا نام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی عبدالرحمٰن بن عیینہ بن حسن فزاری نے چالیس سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پر چھاپہ مارا اور آپ کی اونٹنیاں پکڑ کر لے گیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے ان کو قتل کر ڈالا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے سلمہ بن اکوا اطلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر صبحہ کے تین نعرے لگائے جس سے تمام مدینہ گونج اٹھا سلمہ بن اقوا بڑے تین انداز تھے دوڑ کر ان کو پانی کے ایک چشمے پر جا پکڑا ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور یہ شعر پڑتے جاتے تھے انبن الاقوا ولیوم یومردہ <الرَّضَّى> یعنی میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کون کمینہ ہے یہاں تک کہ تمام اونٹیاں ان سے چڑا لیں اور تیس جمنی چادریں ان سے الگ چھینی ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو یا سات سو آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے وہاں پہنچے اور آپ اپنے روانہ ہونے سے پہلے بھی چند سوار روانہ فرما چکے تھے ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر ان کا مقابلہ کیا دو آدمی مشرقین میں کے مارے گئے ایک سادہ بن حکمات جن کو ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور دوسرا عبان بن عمر جس کو اوقاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے قتل کیا اور مسلمانوں میں سے محرس بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب اخرم ہے عبدالرحمٰن بن اوینا کے ہاتھ سے شہید ہوئے سلما بن اقوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو فلاں جگہ پیاسا چھوڑ آیا ہوں اگر سو آدمی مجھ کو مل جائیں تو سب کو گرفتار کر لاؤ آپ نے فرمایا ملکت اکوا جب تو قابو پائے تو نرمی کر مشرقین شکست کھا کر بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شبانہ روز وہیں مقیم رہے اور پانچ دن کے بعد مدینہ واپس ہوئے سریعہ بن محسن رضی اللہ عنہ غمر اسی ماہ ربی الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاشہ بن محسن کو چالیس آدمیوں کے ہمراہ غمر کی جانب روانہ کیا لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے جب وہاں کوئی نہ ملا تو شجا بن وہب کو ادھر ادھر تلاش میں روانہ کیا قرائن سے ان کو ان کے مویشیوں کا کچھ پتہ نہ چلا انہی میں سے ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا اس کو پکڑ لائے اور اس سے پتہ دریافت کیا وہاں پہنچ کر چھاپا مارا دو سو اونٹ غنیمت میں ملے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عن ذیل ربیع الآخر چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو دس آدمیوں کے ساتھ ذلقصہ کی طرف بنی سالبہ اور بنی اوال کے مقابلے میں روانہ فرمایا رات کو پہنچے اور پہنچ کر سو گئے غنیم پہاڑوں میں چھپ گیا جب یہ سو گئے تو سو آدمیوں نے آ کر شبخون مارا اور سب کو شہید کر ڈالا محمد بن مسلمہ زخمی ہوئے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے ایک مسلمان ادھر سے گزرا اور محمد بن مسلمہ کو شہید سمجھ کر ان کا جشد مدینہ اٹھا لایا